اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق اور جو انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں یہودیوں کی مضمت ہے کہ یہودیوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی انہوں نے کوششیں کی لیکن شہید نہ کر سکے حضرت ذکر علیہ السلات وسلام کو شہید کیا حضرت یاحیہ علیہ السلام کو شہید کیا بلکہ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں انبیاء جو بھیجے جاتے تھے وہ مختلف شہروں میں مختلف نبی ہوتے اور ہر شہر ہر ملک کا نبی جدا ہوتا تو انہوں نے ایک صبح تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ صبح کے وقت فورٹی تھری تینتالیس کو شہید کر دیا بغیر غیر نبی کا قتل نبی کو شہید کرنا یہ نا حق ہی ہے ناجائز ہی ہے مگر قرآن نے فرما بی غیر حقین ناجائز انہوں نے قتل کیا ناجائز شہید کیا مفصرین فرماتے ہیں یہ بغیر حق اس لیے لایا گیا یہ بتانے کے لیے اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کا قصور کیا تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں خود بھی یہ قصور نہیں بتا سکتے خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ناحق شہید کیا ہے وہ یا قطل یا مرو نہ بال ناس صرف انبیاء ہی کو وہ شہید نہ کرتے بلکہ وہ تو ہر اسے شہید کر دیتے جو نیکی کی دعوت دیتا برائی سے ان کو روکتا جو برائی سے روکتا اس کے وہ دشمن بن جاتے تو فرمایا ہوا یا قطلون اور وہ قتل کرتے ان لوگوں کو یا جو حکم دیتے بال قسط من الناس لوگوں میں سے وہ حکم دیتے انصاف کا حکم دیتے نیکی کا حکم دیتے تو انہیں بھی وہ قتل کر دیتے جس صبح انہوں نے تینتالیس انبیاء کو شہید کیا تو ایک سو بیس مبلغین کو نیکی کی دعوت دینے والوں کو شام کو انہوں نے شہید کر دیا فشر ہوم بدا بن علیم پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے یہ بشر جو ہے خوشخبری تو جنت کی ہوتی ہے یہاں بشیر انہیں بیدار کرنے کے لیے ہے تم دنیا کے اندر عیش و عشرت کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو اس کا انجام جہنم کا عذاب ہے الا اکل حوطم فنیاخرا یہی وہ لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے اب یہاں پر مفسر بڑی پیاری بات اشار فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو وہ کچھ نہ کچھ کام نیکی سمجھ کے کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے کنویں کھدواتا ہے بیماروں کا علاج کرتا ہے آج بھی یہودی عیسائی ان کاموں میں لگے رہتے ہیں تو فرمائے ان کاموں کا انہیں کوئی سلا نہیں ملے گا دنیا میں ان کی محنتیں برباد ہیں اور آخرت میں انہیں کوئی سلا نہیں ہوگا وما من ماسری اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نصیب من الکتاب کیا آپ نے نہ دیکھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یعنی یہودی مراد ہے اور ایک حصے سے یہ مراد ہے کہ مکمل طوریت پر تو وہ ایمان رکھتے نہیں طوریت میں انجیر کا ذکر ہے عیسی علیہ سلام کا ذکر ہے نبی آخر الجماعت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے تو وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں تو ایک حصے کو مانتے ہیں ایک حصے کا انکار کرتے ہیں کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یو دو کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ کما بینہم تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے ثم پھر یت ویق من ان میں سے ایک گرو پھر جاتا ہے وہ ہوں اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک مرد اور ایک عورت نے آپس میں غلط کام کیا یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے آئے کہ ان کی سزا کیا ہے تو آپ نے فرمایا انہیں سنسار کیا جائے کیونکہ دونوں شادی شدہ تھے تو وہ کہنے لگے یہ تو بڑی سخت سزا ہے آپ ہماری توریت کے مطابق فیصلہ کریں تو آپ نے فرمایا یہ میں نے فیصلہ کیا یہی بات توریت میں بھی لکھی ہے انہوں نے کہا یہ بات تو توریت میں نہیں لکھی تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کون کرے گا تو کہنے لگے کہ عبداللہ بن سوریا جو ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اسے بلایا گیا اور توریت کو اس نے پڑھنا شروع کیا آپ نے فرمایا یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے پڑھو تو اس نے وہ سفا پڑھنا شروع کیا اور وہ رجم کی آیت سنسار کی آیت کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا تم نے چھوڑا ہے آپ نے انگلی رکھی اور فرمایا اس آیت کو پڑھو تو وہ حیران رہ گیا کہ حضور نے کبھی توریت کو ہاتھ نہیں لگایا اور آپ اتنا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے تو اس نے پڑھنے سے انکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا کہ جب میں یہ بات لکھی ہے تو میں تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے توریت حضرت موسا علیہ السلام پر نازل فرمائی سچ سچ بتا کہ تم نے اس حکم پر عمل کرنا کیوں چھوڑا عبداللہ سوریہ سوریا کہنے لگا کہ اگر آپ اتنا بڑا واسطہ نہ دیتے تو میں آپ کو حقیقت نہ بتاتا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے سنسار کی سزا تھی لیکن جیسے جیسے ہم طور سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہم نے آکام کو چینج کرنا شروع کیا ہم غریبوں کو سنسار کی سزا دیتے اور امیروں کو چھوڑ دیتے پھر آخر کار ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس سزا کو بالکل چینج کر دیتے ہیں اور ہم نے چند کوڑے مارنا یہ مقرر کر لیا اور یہ ہم نے کیا اور پھر عوام میں یہ مشہور کر دیا کہ توریت میں یہی بات لکھی ہے اب نسل در نسل لوگ جو توریت کو نہیں پڑھ سکتے جو عوام ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ توت میں یہ بات لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا مفسر اس کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو تم پر اللہ نے لانت فرمائی ہے اب ذرا سوچیں کہ اگر مسلمان بھی ایسے ہو جائیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف بل کو پاس کریں اور پھر لوگوں میں مشہور کر دیں یہ بات قرآن و حدیث میں لکھی ہے تو بتائیے میں اور یہودیوں میں کیا فرق رہ جائے گا ہم بھی اپنی کتاب اور قرآن کو چینج کرنے لگ جائیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور حدود اللہ بدلنے والوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے غاری کبھی ان یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن النار آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی سوال یہ ہے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے تو پھر یہ عمل کیوں نہیں کرتے فرمند تصور آخرت ہی ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں لن النار آگ تو ہمیں ہرگز چھوئے گی نہیں اللہ عیام ماد اور آگ اگر آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن چالیس دن ہم جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے چاہے نیک ہو کہ بد ہو سب چالیس دن جلیں گے کیونکہ ہمارے آبا و اجاد نے چالیس دن بچڑے کی پوجا کی تھی تو جب تصور آخرت ضعیف ہو جائے تو انسان گناہ کرتا ہے آج بھی جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے دل میں بھی اگر اللہ کا خوف ہوتا قبر و آخرت کی فکر ہوتی اور انہیں یہ ذہن مل جاتا کہ جہاں اللہ کا فور الرحیم ہے وہاں رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے وہ فِي دِينِهِمْ نہیں كَانُوا کانو جو باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں ان باتوں نے ان کے دین میں انہیں دھوکہ دے دیا فقیفہ پس کیا حال ہوگا ادا جمع نہ ہو جب ہم انہیں جمع کریں گے لِيَوْمِ یوں رَيْبَ روی اس قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے فیت کل نفسم ماں کا ثبت اور ہر جان نے جو کمایا اچھا یا برا اس کا اسے سلا دیا جائے گا اچھے کا سلا اچھا ہے اور برے کا انجام برا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ لا یو اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے قلعہ محبوب عبرض کیجیے اے اللہ مالک الملک اے بادشاہت کے مالک تو تل ملک جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے وہ تنزی الملک ممنت من شا اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے وہ تو عز و تو جسے چاہے عزت دیتا ہے وہ تو ذیل اور تو جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے عزت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر اللہ تعالی کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی اور اللہ اس کی عزت لینا چاہے تو کوئی اس کی عزت بچا نہیں سکتا تو جب یہ بات ہے تو بندہ لوگوں سے کیا ڈرے لوگوں کی کیا پرواہ کرے بس یہ زمین مطمئن رکھے اور یہ دیکھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے صلہ دینے پر قادر ہے اور وہ مجھے نیکی کا سلا عطا فرمائے گا خیر پروردگار تیرے ہی دست قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں ان کل کہ قدیر بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے تولج اللیلہ تو رات کو داخل فرماتا ہے پھر نہار دن میں وہ تو لیجھو نہارئی اور تو دن کو داخل فرماتا ہے رات میں یعنی کبھی راتیں چھوٹی ہیں تو پھر کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں کبھی دن چھوٹا ہے تو پھر دن بڑا ہو جاتا ہے داخل کرنے سے کیا مراد ہے اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ فجر کا وقت کبھی کبھی چار بج کر دس منٹ پر شروع ہو جاتا ہے صبح سادے اور کبھی کبھی پونے چھے بجے شروع ہوتا ہے سوا چار سے لے کر پونے چھ تک یہ حصہ رات بن گیا سردیوں میں اور گرمیوں میں یہ صبح صادق کے بعد کا حصہ ہوتا ہے تو آہستہ, آہستہ ہر لمحے دن چھوٹے ہیں تو وہ بڑے کی طرف جاتے ہیں اور بڑے ہوتے ہوتے پھر چھوٹے کی طرف آتے ہیں وہ تخلیہ مینل مئی تھی پرورتگار تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے انڈا مردہ ہے اس سے چوزا زندہ نکلتا ہے وہ تیز مِنَ الْحَيِّ اور تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے مثلا مرغی زندہ ہے اس سے انڈا پیدا ہوتا ہے جو بظاہر مردہ نظر آتا ہے وَتَرْزُقُ تر تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور تو جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے بے حساب روزی دینے والے ہم سب کو رس حلال وسیع اور آسان عطا فرما لا یت من الفرین اولیا مومن مومنوں کو چھوڑ کر ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ذالکہ اور جو کوئی ایسا کرے گا فلئی سمین اللہ شعی اس کا اللہ سے کچھ تعلق باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ تم ان سے بچو یعنی دوستی تو جائز نہیں مگر کہیں کافروں کے نرغے میں آ جاؤ تو جان بچانے کے لیے ان سے اچھی باتیں کر سکتے ہو اور یو حید رکوم اور اللہ تمہیں اپنے غزب سے ڈراتا ہے وہ اللہ مسید اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے ان تو فو مافی سدور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم چھپاؤ آؤ تو کہ تم اسے ظاہر کرو یا علم اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے وہ وسوسوں کو بھی جانتا ہے وہ یا علم و معاف سماواد وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کل شعین قدیم اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے قیامت کا تصور پیش کیا گیا اللہ پر یو مجد نفس ما املت من اس قیامت کے دن ہر جان اپنی نیکی کو اپنے سامنے پائے گی وماں املت منسوند اور جو اس نے برائی کی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی کیا عالم ہوگا تبد لو ان بئی نہا و بئی گناہ کرنے والی جان یہ تمنا کرے گی کاش گناہوں اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے لیکن گناہ مختلف شکلوں میں اس کے پاس ہوں گے نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوگا یو ہے رکوم اللہ نفسا اور اللہ اپنے غذب سے تمہیں ڈراتا ہے اللہ عباد اور اللہ بندوں پر مہربان ہے